محمد پہلے قدم میں دنیا کی محبت کو زائل کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے تصور کو سلوک کے راستے میں یہ دنیا کی محبت اور دنیا کے مالت دولت دنیا کی چیزیں ان کا زائل ہونا تو فوری ہونا چاہیے اور ہوتا ہی فوری ہے کیونکہ یہ بہت گھٹیا چیز ہے اور کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ساری دنیا کی قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو پھر کافر کو گھونٹ پانی ملنے کا حق نہ ہوتا پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور بیوقوف ہے وہ آدمی اس کو مقصد سمجھتا ہے اس کو حکت دیتا ہے اور اس کو رسائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے اور فلان کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ہمارے بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوا کرتے تھے تبدیل کے تو انہوں نے ایک کہانی سنائی کہ ایک لکڑا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتا تھا تو وہ روزانہ شاہی استبل کے پاس سے گزرتا تو شاہی گھوڑے ایسے موٹے ہوئے ہوئے اور چھلانگے لگا رہے ہیں اور سب سبز چارہ ہے کھا رہے ہیں اس کو اور چوکر والا علادہ ہے جی وہ سبز چارہ علادہ ہے جی چنا علادہ ہے ساری چیزیں تو جب گدا وہاں سے گزرتا نا تو وہاں سے کہتا کہ یا اللہ ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں اور یہ ہی بھی آپ کی مخلوق ہیں ہمارے اوپر جو لکڑیوں کا دے دیکھے اور پھر وہاں جا کر مالک جو ہے تو لکڑی گھٹڑ گرا کر لاٹھی سے دو چار لگ لگا کر باہر نکال لیتے ہیں کئی کوڑا کرکٹ کا ادھر ادھر پھر پھرا پھر کر پیٹ بھرتا ہوں یہ ہمارا حال ہے اور یہاں کام کچھ بھی نہیں ہے سبر سبر چارے ہیں چنا الادا ہے اور کھا پی رہے ہیں تو روز وہ گلے کرتا ہوا آتا جاتا تھا یہ لکڑا رہے کا گدا ایک دن جو آیا وہاں سے گزر رہا تھا تو سارے گھوڑے بڑے شیخو پکار کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کیوں ایک آدمی کھڑا ہے اتنا اس نے بڑا وہ سوا لیا ہوا ہے اور ان کو ٹانکے لگا رہا ہے اور کسی گاڑی ٹوٹی ہے اس کو جو ہے وہاں لکڑیاں باندھ رہا ہے آدمی اور ایک چیخو پکار لگی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا یہ تو شاہی استبل کے گھوڑے ہیں اور بادشاہوں پر کبھی کبھی جنگ آیا کر کے جنگ میں پھر گھوڑوں کی ڈوٹی ہوتے جاتے ہیں تو یہ جنگ کر کے آئے ہوئے ہیں کسی کا پیٹ چرا ہوا ہے کسی کا ران چری ہوئی ہے کسی کی اگلا پیر ٹوٹا ہوا ہے کسی کا پچھلا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو یہ چیخو پگار آہو فگان شور وہ ہے اس کا ہو رہا ہے اور سلوتری آئے ہوئی جو جانوروں کے ڈاک ڈاک ہے سلوتری آئے ہوئے ہیں اور ان کی ٹانکے لگا رہے ہیں سلائیاں کر رہے ہیں تو سکھاؤ اچھا یہ بات نے کہا یہ بات کہا بس بات ٹھیک ہو تو یہ اللہ بڑا بڑا اچھا یا اللہ شکر ہے تیرا بس میں ایسی میں راضگی ٹھیک ہے تو سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے بہترین نظام کے تحت بہترین خانے میں رکھا ہوا ہے اس کو اس کو پتہ نہیں <تصالح> اس کو اس کو پتہ نہیں یہاں جہاں اس کو رکھا ہوا تو اس لیے شکر جیو ایک عرب ہوا تھا جی وہاں دیوانہ ہو گیا تھا تو اس کو ہمارے ساتھ جماعت میں بھیجا کہ اس کا کچھ خیال ویال کرے علاج بھی, بھی کچھ ہو اس کا اللہ کرے شفا ہو جائے تو بڑے سر میں باتیں کرتا تھا مجھے دبیت آلس بتا رہی ہوئی تھی تو ہم کہتے کہ فلانے کیف الحال تو کہتا حب لاک اللہ الحمد اللہ کو لہاظ دران کہ اللہ کا احسان ہے الحمد کا شکر اور سارے حالوں پر سوائے کفر اور گمرائی کے سوائے کفر اور گمرائی کے حال کے باقی ہمار پار شکر ہے الحمد للہ اللہ کو الحاظ سب الفر اور کفر کیا باقی پر اللہ کا شکر ہے کہ جب کہ ایوب السلام کو ایسی بیماری لاکھ ہوئی وہ شیطان آیا تو اس نے دیکھا کہ صحت ہے خوشحالی ہے بال بچے ہے دایت ہے ساری نعمت اللہ کی دی ہوئی ہیں تو اس کو جو ہی نہیں شیطان کو مومن کو کچھ بھی نہ کر سکے تو کم مزہ کہتے ہے کہ پریشان تو یہ ہو ہوتے مسبتح سے جب مومن پریشان ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو دیکھیے جب بسپتہ آنے پر مومن خوش ہو اور کیا سبحان اللہ کیا ہے تمہارے ایمان کی علامت ہے بسپتے آ رہے ہیں تو باجی بس سر کام چھوڑ دے تو آ... آ... اللہ کی شان کے کی... اللہ کی طرف بارش آ گئی کی... سارے بچے دعوت میں جمع ہے کہ چھت گری سارے نیچے افات پا گئے مال سارا ضائع ہو گیا صحت پر بات آ گئی. اور ایسی بیماری لاحق کی لوگوں نے کہا کہ اس کو بستی میں چھوڑا تو ایسے بیماری لوگوں کو لگ جائے گی شیطان نے لوگوں کو میں ڈالا چھوت چھات کا دریا شیطان کا ڈاکٹر نے بھی لے لیا پہلے آدمی کو کہاں سے بیماری لگی گیس کو دوسرے سے لگ رہی ہے <laughs> خیر وہ باہر نکال دیا اب وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اگر زخم سے نیچے گرا اور اس نے اگر زور سے کاٹا تو بے بس ہو گئی حالت اور اس بات سے نکلا کہ رب ربی مسریت دو رحم کیا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی تو چپڑا رحمت کرنے والا مسجد بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے تو مسئلہ یہ رحمت جوش پائی گئی اور شراب کیڑی مارو یہاں پر پانی نکلا کہ اس کو پیو بھی اس سے نہاؤ بھی تو یہ جو ہم دم کر کے پانی پینے کے لیے دیتے ہیں نا مستفا اور اس سے بیماری شپان اور پانی جم کر کے اس کے نہ ہے مستفا ایک عرب کا مہمان ازب اللہ رحمۃ اللہ لے کے آیا ہوا تھا تو اس کے سامنے میں نے کہا کہ یہ حسد وغیرہ شیطانی حسد وغیرہ بیمار ڈالتا ہے تو اس نے بڑا یہ تو ماہد ہوتے ہیں نا بڑے ایسے دیکھا میڈیکل دیکھا کہ اللہ بیمار ڈالتا ہے کہ آدمی کا حسد بیمار ڈالتا ہے میں جو عیوب علیہ الحسام نے کہا ربی مستق شیطانوں میں نسب مواز یہ اللہ پکڑا ہے مجھے شیطان نے یہ تکلیف نے اور سختی نے پکڑا ہے کون سی سختی تھی چاہیے پر جو آئی تھی شیطان کیا اصل کرنا چاہیے میں ان پر یہ آزمائش آ گئی تھی تکلیف آ گئی تھی تو اس سے کچھ نہیں تو ماتھے کے بلاٹے نا میں نے کہا یہ جو ہم پانی دم کر کے دیتے ہیں پینے کے لیے اور نہانے کے لیے تو اسی سے مستفا ہوتے ہیں اور تو یہ جی، پولیس آئے ہم تو کہہ دم ہی نہیں کرنا چاہیے قرآن سے دم کو ثابت کر رہا رہے ہیں بات مضمون کیا بیان تھا جی یہاں ہے کرنا چاہیے قص پہ دنیا جائز ہے ہو پہ دنیا ناجائز ہے قص پہ دنیا کیا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے کما رہے ہیں حضرت قاصم مونجی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا عالم کہ دنیا کے اکلا چکر کھا جاتے تھے بات سنتے تھے پانچ روپے میں کتابیں ٹھیک کرنے کی مزدوری لی ہوئی تھی زمانے پانچ روپے ایک روپے کی تین چار من ہوتی ہوگی اس نے کہا کہ اور آپ کو اور مزدوری تو نے کہا ہماری اتنی ضرورت ہے اور ہم لیتے ہی نہیں ایسا اللہ کے تعلق والے مندل. اللہ نے ایک کھجور پر ایک ڈال پانی کا ڈالا اور جب اتنی کھجورے ہوں گی کپڑے اور بال بچوں کے کھانے کے ہوگئے بس چلے آئے اب یوگی نے کہا کہ اب ایک ڈال کے بدلے میں ایک, ایک مٹھی کھجور دیں گے الحمد اللہ <سابق> یا حیو یا قیوم یا حضر الزلال <سؤال> والاکرام و الہو کم الہو واحد لا الہی اللہ الرحمن الرحیم و من اللہ لا الہی اللہ الرحیل قیم اللہ مغفل المؤمنین والمبینات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہم واللہ لا من من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلنا محمد